نقش فریادی اشعار راتیوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے بھی رانے میں چپکے سے بہار آ جائے جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم جیسے بھی مار کو بے وجہ قرار آ جائے دل رہی نے جہاں ہے آج ہر نفس تشنائے فوگا آج سخت ویراں ہے میں ہستی اے غمِ دوست تو کہاں ہے آج خدا وہ وقت نہ لائے خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار گوار ہو تو سکوں کی نیند تجھے بھی حرام ہو جائے تیری مسرت پہ ہم تمام ہو جائے تیری حیات تجھے تلخ جام ہو جائے غموں سے آئی نائے دل گوداس ہو تیرا ہجوم یاس بے تاب ہو کے رہ جائے غفور درد سے سی سیماب ہو کے رہ جائے تیرا شباب فقط خواب ہو کے رہ جائے غرور حسن سراپا نیاز ہو تیرا طویل راتوں میں تو بھی قرار کو ترسے تیری نگاہ کسی غم گسار کو ترسے خزاں رسیدہ تمنہ بہار کو ترسے کوئی جبینہ تیرے سنگ آستان پہ جھکے کہ جن سے اجز و عقیدت سے تجھ کو شاد کرے فرے بادائے فردہ پہ اعتماد کرے خدا وہ وقت نہ لائے کہ تجھ کو یاد آئے وہ دل کہ تیرے لیے بےقرار اب بھی ہے وہ آنکھ جس کو تیرا انتظار اب بھی ہے بور اقلومین منتق و حکمت درپیش کہ مرا نسخہ غمہائے فلاں درپیش عرفی حسن مرہون جوش بادائے ناز عشق منت کشے فسونے نے دل کا ہر تار لرز شپ جاں کا ہر رشتہ وقف سوز و گداز میری خاموشیوں میں لرزاں ہے میرے نالوں کی گم شدہ آواز ہو چکا عشق اب حواسی صحیح کیا کریں فرض ہے ادائے نواز تو ہے اور اقتبا فل پہ ہم میں ہوں اور انتظار بے انداز خوف ناکامی امید ہے فیض ورنہ دل توڑ دے تلسم مجاز انتہائے کار اندار کے ہوگر کو ناکام بھی دیکھو گے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 مجبور جوانی کے ملبوس کو دھو لینا جذبات کی وسعت کو سجدوں سے بسا لینا بھولی ہوئی یادوں کو سینے سے لگا لینا انجام ہیں لبرے زاہوں سے ٹھنڈی ہوائیں اداسی میں ڈوبی ہوئی ہیں گھٹائیں محبت کی دنیا پہ شام آ چکی ہے سیاپوش ہیں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 گم ہے ایک کیف میں فضائے حیات خامشی سجدہ نیاز میں ہے حسن معصوم خواب ناز میں ہے اے کہ تو رنگ و بو کا طوفان ہے اے کہ تو جل وغیر بہار میں ہے زندگی تیرے اختیار میں ہے پھول لاکھوں برس نہیں رہتے دو گھڑی اور ہے بہارِ شباب آ کے کچھ دل کی سن سنا لے ہم آ کے محبت کے گیت گالے ہم میری تنہائیوں پہ شام رہے حسرت دیت نہ تمام رہے دل میں بیتاب ہے صدائے حیات آنکھ گوہر نثار کرتی ہے آسماں فروداسیں تارے چاندنی انتظار کرتی ہے آ کے تھوڑا سا پیار کر لے ہم زندگی ذر نگار کر لے ہم ادائے حسن کی معصومیت کو کم کر دے گناہ گار نظر کو حجاب آتا ہے عشق منت کش قرار نہیں حسن مجبور انتظار نہیں تیری رنجش کی انتہا معلوم حسرتوں کا میری شمار نہیں اپنی نظریں بکھیر دے ساکی مے بندازمار نہیں زیر لب ہے ابھی تبسمِ دوست منتشر جلوائے بہار نہیں اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں چارائے انتظار کون کرے تیری نفرت بھی استغار نہیں فیض زندہ رہیں وہ ہیں تو صحیح کیا ہوا گر وفا شعار نہیں آخری خط وہ وقت میری جان بہت دور نہیں ہے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 میری الفت کو بہت یاد کرو گی اپنے دلِ معصوم کو ناشاد کرو گی آؤ گی میری گور پہ تو مشک بہانے نوخیز بہاروں کے ہنسی پھول چڑھانے شاید میری تربت کو بھی ٹھکرا کے چلو گی شاید میری بے سود وفاؤں پہ ہنسوگی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 لطف کا انتظار کرتا ہوں جو ناز ہو جائے عمر بے سود کٹ رہی ہے فیض کاش افشائے راز ہو جائے حسینہ خیال سے مجھے دے دے رسیلے ہون معصوبہ نپیشانی ہنسی آنکھیں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 میرے دل کی تہوں سے تیری صورت دل کے بہ جائے ہری میں عشق شم میں درخشاں بجھ کے رہ جائے مبادہ اجنبی دنیا کی ظلمت گھیر لے تجھ کو میری جان اب بھی اپنا حسن واپس پھیر دے مجھ کو بعد از وقت دل کو احساس سے دوچار نہ کر دینا تھا ساز خابیدہ کو بیدار نہ کر دینا تھا اپنے معصوم تبسم کی فراوانی کو وسعت دیت پہ گل بار نہ کر دینا تھا شوق مجبور کو بس ایک جھلک دکھلا کر واقف لذت تکرار نہ کر دینا تھا چشمِ مشتاق کی خاموش تمناؤں کو یک بیک مائل گفتار نہ کر دینا تھا جلوائے حسن کو مستور ہی رہنے دیتے حسرت دل کو گنے گار نہ کر دینا تھا سرود شبانہ نیم شب چاند خود فراموشی محفل ہست و بود ویراں ہے پیکر ہے خاموشی بزم انجم فسردہ ساما ہے آپ شارے سکوت جاری ہے چار سو بے خودی سی تاری ہے زندگی جزو خواب ہے گویا ساری دنیا سراب ہے گویا سو رہی ہے گنے درختوں پر چاندنی کی تھکی ہوئی آواز کہ کشا نیم و نگاہوں سے کہہ رہی ہے حدیث شوق نیاز ساز دل کے خاموش تاروں سے چن رہا ہے کمہار کہ فاگی آرزو خواب تیرا روح حسین اشعال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 قطعت وقف ہرمان و یاس رہتا ہے دل ہے اکثر اداس رہتا ہے تم تو غم دے کے بھول جاتے ہو مجھ کو ایسا پاس رہتا ہے فضائے دل پہ اداسی بھی کرتی جاتی ہے فسردگی ہے کہ جہاں تک اترتی جاتی ہے فریبِ زیست سے قدرت کا مدعا معلوم یہ ہوش ہے کہ جوانی گزرتی جاتی ہے انتظار گزر رہے ہیں شب تم نہیں آتی ریاض زیست ہے آزردائے بہار ابھی میرے خیال کی دنیا ہے سوگوار ابھی جو حسرت تیرے غم کی کفیل ہیں پیاری ابھی تلک میری تنہائیوں میں بستی ہیں طویل راتیں ابھی تک طویل ہیں پیاری اداس آنکھیں تیری دید کو ترستی ہیں بہار حسن پہ پابندی جفاکب تک یاز معیش صبر گریز تک قسم تمہاری بہت غم اٹھا چکا ہوں میں غلط تھا داوائے صبر و شکیب آ جاؤ قرارِ خاطر بے تاب تھک گیا ہوں میں تہے نجوم تہے نجو کہیں چاندنی کے دامن میں میں شوق سے ایک دل ہے بے قرار بھی ہمارے خواب سے لبریز آمری کے سفید رخ پہ پریشان عمبری آنکھیں چھلک رہی ہے جوانی ہرک بنے منہ سے رواں بھرگے گلے تر سے جیسے سیل شمیم زیائے ماہ میں دھمکتا ہے رنگ بیران ادائے عج سے آنچل اوڑا رہی ہے نسیم دراز قد کی لچک سے گوداس پیدا ہے ادائے ناز سے رنگ نیاس پیدا ہے اداس آنکھوں میں خاموش الت ہیں دلے ہزی میں کئی جا بلب دعائیں ہیں تہے نجوم کہیں چاندنی کے دامن میں کسی کا حسن ہے مصروف انتظار بھی کہیں خیال کے آباد کردہ گلشن میں ہے ایک گل کہ ہے ناواقف بہار بھی اس نورموت جو پھول سارے گلستہ میں سب سے اچھا ہو فروغ نور ہو جس سے فضائے رنگی میں خزا کے جوروں و ستم کو نہ جس نے دیکھا ہو بہار نے جسے خون جگر سے پالا ہو وہ ایک پھول